جی ہاں نہیں دو بات بتائیں آپ نے آپ نے پگڑی لی یا پگڑی دی دی ہے آپ نے اچھا بس ٹھیک اس پہ ملک اصل میں زکات اس لیے نہیں کہ وہ مل کے تام نہیں وہ لے تو نہیں سکتا نفس سے ٹھیک ایک بات رہا یہ کہ یہ معاملہ ابھی تک علماء کے درمیان ہے اب تک اسی پر قائم ہے کہ یہ لینا ناجائز اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے مکان کی قیمت دینے کے باوجود آپ مکان کے مالک نہیں بات جائیے تو آپ کیل بھی نہیں ٹھوک سکتے ایک پگڑی والے مکان آپ اپنی مرضی سے اس کا سودا بھی نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ مالک مکان پھر وہ الگ انڈا ٹیکس آپ سے لے گا پندرہ بیس فیصد جو ہے وہ لے گا یہ, یہ کاروبار جو ہے نہ جائے علما ہندوستان میں اس پر ایک مذاکرے کا اشتہار تو ہوا کہ اس پہ وہ کیا جائے گا پگڑی کی جگہ پر کہ یہ کیا ہے اور اس پہ متعلق جو ہے کوئی فتویٰ آئے گا ابھی تک جتنے بھی مذاکرے ہوئے یہ پگڑی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا اور ابھی تک یہی ہے کہ پگڑی لینا بھی ناجائز ہے اور دینا بھی ناجائز ہے اس سے بچا جائے اس میں ہم نے اپنے دور میں جب میں نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا پوری میں نے کوشش کی حکومت سے کہ جن جنوں نے پگڑی پر مکان لیے ہیں وہ انہیں کو مالی قرار دے دیا جائے یا کچھ انہیں اضافی رقم دے دی جائے جو اس کے مالک مکان ہے تاکہ اس مسئلے سے دنیا کی جان چھوٹ جائے مگر اس میں ہمیں کامیابی ہوئی نہیں تو اس کا دینا بھی ناجائز ہے اور لینا بھی ناجائز بھاڑا رسید تبدیل کر اس کے بھی لینا وہ ناجائز ہے اتنے پیسے دینے کے باوجود آدمی اس جگہ کا مالک نہیں ہوتا اس لیے اس سے جہاں تک حتل امکان اس سے بچنے کی کوشش کر.